mhm mm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله آلم بما لبسوا له غير السماوات والارض ابصر به واسمع مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واطلع ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله الرسول ولا تقولوا ولا تقولن لشيء لن ذلك آپ نہ کہا کریں کسی کام کے بارے میں کہ کل ہو جائے گا مگر صاحب ضرور کہا کریں کہ اگر اللہ چاہے گا تو کل ہو جائے گا اور آپ نے رب کو یاد کریں جب بھول جائیں اور فرما دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے نبوت کے مناسب کے لحاظ سے مراتب کے لحاظ سے اور زیادہ قریب ہونے کی رہنمائی کرے گا فِي ولب صوفی صلاح اساب اپنے اس قحف داد غار داد کے اندر تین سو سال سو اور مزید نو سال ٹھہرے دا تھے فرما دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اس مدت کے بارے میں جو وہ ٹھہرے تھے اسی کے پاس ہے اسمان و زمین کا پوشیدہ علم کیا ہی خوب دیکھتا ہے وہ اور کیا ہی خوب سنتا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے اور نہیں اللہ اپنے حکموں میں کسی کو شریک چھڑاتا ہے وقت ماخ کتاب رب آپ تلاوت کریں اس وہی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی اس مخصوص کتاب کے لحاظ سے وہی کی گئی ہے لامبدل اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا اور ہرگز آپ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے سبق ہو چل رہا ہے مسلسل سے متعلق مشرقین مکہ نے یہود مدینہ کی مدد سے نبی پاک سے تین سوال کیے تھے تو آپ نے کل بتاؤں گا جس میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا کل جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں یہ سوال پوچھ لوں گا سلکر نین سے متعلق اسابقاٹ سے متعلق اور روح سے متعلق لیکن کل جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے اور اس پر کافی دن گزر گئے بعض نے پندرہ دن بعض نے زیادہ بعض نے تھوڑے دن بھی لکھے ہیں اس پر بہت تو زیادہ مشرقی مکہ نے چرچا بھی شروع کر دیا کہ محمد کرا محمد سے لوٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے اس لیے اب اس کے پاس وہی وغیرہ نہیں آتی آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور مسلسل دعاؤں میں استغفار میں مصروف رہے کہ کیا بات ہوئی ہے میرے پاس وہی کیوں بند ہو گئی ہے چند دنوں کے بعد جب وہی آنا شروع ہوئی تو یہ آپ نازل ہوئی اے نبی وہی کی تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا آئندہ آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے لا تقولن کہ آپ نہ کہیں کسی کام کے بارے میں کہ کل ہو جائے گا مگر صاحب ضرور یوں کہا کریں کہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے ہم نے چند دن تک وہی بند کی ہے یہ مقصد ہے تمبی کا ربت ادا نصی اور اگر آپ اس وقت بھول بھی گئے تھے تو تھوڑی دیر بعد جب یاد آیا تو تب انشاءاللہ کہہ دیتے تب بھی معاملہ ہو جانا تھا انشاءاللہ کہنا یہ اپنے کلام کے اندر خصوصاً جب بندہ کسی کے ساتھ کہتا ہے میں کا لاؤں لاؤں گا گا گا یا یا یہ ہو جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا چاہیے کہنے کی تین قسمیں ہیں ایک تو بطور شاء انشاءاللہ اپنی کلام میں کہنا چاہیے یہ تو اچھی بات ہے کل کام ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ بطور تبر یہ صحیح ہے اور ایسی عادت ہونی چاہیے اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کا گویا کہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت شامل ہے انشاءاللہ بطور برکت کے تبر اپنے گفتگو میں کاموں میں انشاءاللہ کہنا چاہیے ایک بات دوسری بات انشاءاللہ کے ساتھ بہت سارے دین مسائل کا بھی تعلق ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ شاء نہیں ہوتا تعلیم ہوتا ہے یعنی شرط اور جزا اگر انشاءاللہ فلانا آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا تو اس وقت انشاءاللہ اللہ اللہ کی برکت تو ہے ہی ہے لیکن وہ معاملہ معلق ہو گیا ہے مسئلہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی چاہا تو اس کو کیا معلوم ہے اللہ نے کیا چاہا ہوا ہے وہ طلاق نہیں ہوگا ایسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے کہ تالیکن تالیکن کہ میں آپ کو اتنے ہزار روپئے دوں گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ سے مراد اس کی برکت ہے تو ٹھیک ہے اگر ان شاء اللہ سے مراد اس کی معاملے کو معالب کرنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو دوں گا یہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا تو پہلی بات ہے ان کا تعلق تبرک کے ساتھ اپنی گفتگو میں ہونا چاہیے اس میں اللہ کے نام کی برکت ہے اور میم کہ تو سارا نظام یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے دوسری بات, دوسری بات کہ جب تعلیم ہو جائے گی انشاءاللہ کے ذکر گفتگو میں تو پھر اس وقت معاملہ حل نہیں ہوگا ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ تیسری بات مسائل کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ اس کلام کے ساتھ جڑے ہوا ہے ایسا نہیں کہ صبح تو کہا تھا تو کہا غلام کو آزاد کرتا ہوں اور شام کو کہتا ہے انشاءاللہ شاء تعالی اگر اسی وقت کہتا ہے نا غلام کو آزاد کرتا ہوں انشاءاللہ تو غلام آزاد نہ ہوتا لیکن صبح کہہ دیا کہ غلام کو ازاد کرتا, آزاد کرتا ہوں آزاد کر دیا اور شام کو کہتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ یعنی تاکہ آزاد نہ ہو تو اگر کلام میں اقتصاد شرط اور مشروط کا کلام میں اقتصاد نہیں ہوگا تو پھر ان شاء کا جو شرد مشروط کا حکم ہے وہ ثابت نہیں ہوگا بس وہ الگ جملہ ہے وہ الگ ثابت ہوگا خلیفہ منصور عباسی خلیفہ ہے امام اعظم علی برحمۃ اللہ تعالی اور دیگر کئی سارے علماء کو اس نے مختلف طریقوں سے بڑا تنگ کیا تھا جیل بھی ڈالا تھا وغیرہ وغیرہ کسی نے شکایت لگائی کہ ان شاء اللہ کا جو مسلک عبداللہ اپنے عباس کا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بہن ہے یہ شکایت لگائی کسی نے منصور کو اور ساتھ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے جد کا جو مسلک ہے یعنی عباسی خلفاء سارے بن ان کا اس لیے ان کا عباسی کہتے ہیں تو منصور کو شکایت لگائی کسی نے کہ آپ کے جد امجد کا جو مسلک ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بھی کہا تو کوئی بات نہیں وہ ساتھ ہی جڑا رہے گا تو اس امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ آپ کے جد امجد کے مسلک کے خلاف بات کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کلام کے ساتھ کہاں تو حکم ثابت ہوگا کلام سے جدا کہاں وہ کلام کا حکم نافل جائے گا اور انشاءاللہ سے فرق نہیں پڑے گا یعنی ایک مجلس میں بات دوسری مجلس میں انشاءاللہ کہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ عبداللہ بن کے خلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں جب آپ کو یاد آیا جائے اس وقت آپ درد کو یاد کر لیں لہٰذا اگر صبح جملہ کہاں شام کو انشاءاللہ شاء کہاں تب بھی وہ ان شاء کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے حکم ثابت نہیں ہوگا یہ عبداللہ مسلک ہے شکایت لگائی کسی نے منصور کو کہ امام ابو حنیفہ آپ آب کو جب انگر کے مسلط کے خلاف فتوی دیتا ہے منصور نے بلایا امام صاحب کو امام صاحب کہا, کہا کہ آپ اچھا عبداللہ ابن عباس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور یہ انشاءاللہ امام صاحب نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کے مسلت کے خلاف آپ خود کرتے ہیں خود کرتے ہیں منصور کہہرانے کے کہ یہ کیا بات ہے اس لیے بات ہوئی کہ آپ وزراء سے اور اپنے کا کارندوں سے جو حلف نامہ لیتے ہیں وہ حلف نامہ کیا ہے اگر وہ آپ کے سامنے حلف نامہ لیں گھر میں جا کر انشاءاللہ کہیں تو حلف نامے کو انہوں نے رد کر دیا ختم کر دیا ہے اور بلباز کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح آپ کے سامنے ایک وزیر نے حلف لیا ہے اور گھر میں جا کر وہ انشاءاللہ شاء کہہ دے تو حلف نامہ ثابت نہیں ہوا اس کا حلف وہ حلف نہیں ہے تو آپ تو اس وقت حلب تو کو مان رہے ہیں نا حیران ہو گیا کہتے جا اب ونیفا آپ کے ساتھ تو مناظرہ مقابلہ بہت مشکل ہے بات یہ ہے کہ وہ تبرکن کی بات ہے جو میں عباس کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ گفتگو ہوئی اس گفتگو میں انشاءاللہ کہنا ایک ساتھ ایک شخص بطور برکت کو بھیڑ گیا تو دیر بعد یہ ان شاء اللہ کہے تو برکت نصیب ہو جائے گی لیکن مسلط کو معلق کرنے کے لیے کہ ایک شخص کہتے ہیں میرا غلام آزاد ہے اور ان شاء اللہ کہتا ہے تو غلام آزاد نہیں ہوگا اگر شام کو کہتا ہے انشاءاللہ تو غلام آزاد ہو جائے گا اس وقت اس نے انشاءاللہ نہیں کہا تو انشاءاللہ ایک تو بطور برکت کے انسان کے جملوں میں یہ عادت ہونی چاہیے دوسری جو ہے مسائل کے لحاظ سے یہ متعلق ہے انشاءاللہ شاء اللہ صاحب کہ ہوگا حکم ثابت نہیں ہوگا اور تیسری بات جو امام صاحب کے مسئلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اسی وقت کلام میں جڑا ہوا ہو تو حکم ثابت نہیں ہوگا ان شاء کی وجہ سے اگر جدا ہوا تو حکم ثابت ہو جائے گا اللہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے رقبہ عیدان سیتا جب آپ کو یاد آ جائے آپ نے دیکھا دوستوں مسلمانوں کو جو ہدایات ہیں کہ جی آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گھر سے نکلے ہیں تو یہ پڑھیں گھر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ پڑھیں بستر بستر پر, پر لیٹ رہے ہیں تو یہ پڑھیں اٹھے ہیں تو یہ پڑھیں کھانا کھاتے وقت یوں پڑھیں برمیان میں یاد آئے یوں پڑھیں کھانا ختم کریں تو یوں پڑھیں اسی طرح مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس برخاست ہو تو سبحان اللہ یہ دعا پڑھیں یہ کیوں ہے اس طرح یہ اس لیے ہے قدم قدم پر یہ دعائیں ہیں اس لیے ہیں کہ مورن کی شان جو ہونی چاہیے کی کبھی اس کو اپنا رب نہ بھولے رب کہ تو ان مسنون دعاؤں کی جب اس کو عادت ہوگی تو ہر وقت اس کے دل میں اللہ اور اللہ کی رسول کا نام ہوگا ان دعاؤں کی برکت ہوگی یہ مسنون دعاؤں کی دوستو بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور فوائد اور برکات بھی ہے پر میں خدا رب بھی میں پریشانتا رہا استفار کرتا رہا گئی شروع ہو گئی تو منصبت میں میں اور اللہ کو قریب ہو جاؤں گا بولے رسول کی کافی پرانی بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ ایسا کہاں جو ہے کتنے ٹھہرے وغیرہ تین سو نو سال یا اس سے زیادہ زمین و آسمان کا پوشیدہ جو کچھ بھی ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوا اللہ کو معلوم ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو بھی کا کسا معلوم نہیں تھا کس تاریخ میں ہوا سامنے ہوا مذہب مسلک والے وہ پیروکار تھے وہ کون لوگ تھے وہ کتنی تھے کتنی غار میں سوئے تھے کب اٹھے تھے کیا پروگرام ہو رہا تھا اور ان کی کو لحاظ سے کتنا فائدہ ہوا اے نبی آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا ہم نے آپ کو رل کے ذریعے سے بتایا نبی کو بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذریعے سے بتاتا ہے جو نہیں بتاتا وہ نبی کو معلوم نہیں ہوتا کسے پر کی کی خوشبو نہیں آئی جب اتنے نیل دیر مصر میں تھا تو آپ ان کے کمیز کی خوشبو آ گئی تو یقوب علیہ السلام نے کہا ہالما برقانس ہالما برقانس ہمارا مسئلہ ہمارا حالت ایسی ہے جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے جب وہ چمکتی ہے تو سوکھ بھی نظر آ جاتی ہے اور بجلی جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا جس طرح اللہ رب العزت پر بل کے ذریعے سے علوم کا انکشاف کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے جب اللہ وہی نہیں بھیجتا ہے علومتہ نہیں کرتا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں تھا خوب اللہ دیکھنے والا ہے خوب سننے والا ہے ما لهم من دونه من ولی لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں حقیقی دوست بند وہ اللہ, مل اللہ ہی ہے جب انسان اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگائے <ps3> اس دوستی ل. ل. میں استقامت ہے استقرار ہے فائدہ ہے کام آئے گی جو افغان کے دنیا میں دوستی لگائے کوئی فائدہ نہیں ہے دھوکہ ہی دھوکا ہوتا ہے زہری میٹنگ اور ہوتی ہے اندر فضانا تباہی اور ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بسمنان اسلام ہے جن کو سلامیہ کرتے جا رہے ہیں اللہ اللہ کے کے ساتھ دوستی دنیا آخرت کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے فائدے مند ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے دوستو سب کچھ وہ قدرت والا ہے وہ خزانے والا ہے وہ عزت والا ہے قدرت نہیں اسی کے پاس ہے وہ عطا کرتا ہے خزانے اسی کے پاس ہے وہ لتا کرتا ہے وہ کس طرح خزانے عطا کرتا ہے کہ دنیا بھی کی جگہ سے بے ہوش ہو کر مسل من کے سینے پر پڑی ہوئی ہے جب اس نے اپنے خزانے کے دروازے کھولے تو وہی بے ہوش دنیا جمن کی گورنر بنا دی گئی عزت بھی اس کے پاس ہے خزانے بھی اس کے پاس ہے وہ قدرت والا ہے لیکن لوگ وہ جس نے انعام پہ لایا نے اللہ, اللہ کے رسول پر اللہ اللہ پہچان نہیں سکا قدرت پر, پر شریف کرتا رہتا ہے کوئی شرم بھی نہیں کوئی بجٹ بھی نہیں اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے ہر وقت دروازے کھلے ہیں اپنے دوستی کے لیے اللہ, اللہ کے رسول کو منتخب کرنا چاہیے دنیا آخرت کسی کو شریک نہیں کرتا ہے اللہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی بس چند نہیں آئی تو حرف کی بات نہیں ہے اللہ سمن